وَالْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا أَمَّا ورسوله فَإِنَّ بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرموری محدس وک اللہ محدس بداطن ضلال وق اللہ دلالتی فنار ربش رحلی صدری ویسرلی امری واہل العدت اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یوزعني ان اشکر نعمتك التي انامت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترضاه واسلح لی فی زریتی وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلهون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائدون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّهِ كُلَّا تُقْسِمُوا تَعْتُمْ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَبَلَّوُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُم وإن تطيعوا تحتدوا وَمَا على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لَهُمْ هُمُ هُمُ هُمُ الْفَاسِقُونَ. حضرات محترم آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ ہیں امن و امان کا نہ ہونا ہر وقت خوف مصیبت آفت کسی نہ کسی اذیت میں مبتلا ہونا جس کام پہ ہاتھ ڈالنا کامیابی کے قریب پہنچ کے انسان کا ناکام اور نامراد ہو جانا اور ان سارے حالتوں میں انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحم کا معاملہ نہ ہونا یہ ایسے المی ہیں جن کا شکار ہم سب لوگ ہو چکے ہیں آج کی مجلس میں یہ بات عرض کروں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں جنہیں اللہ امن نصیب کرتا ہے اور خوف سے نجات دیتا ہے کون لوگ ہیں جن کی کوششیں کامیاب ٹھہرتی ہیں اور وہ کوشش کیا ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا رحم کن لوگوں پہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی مصیبتوں کے وقت اپنی تکلیفوں کے وقت التجا کرتے ہیں تو اللہ ان کی التجا کو قبول کر لیتے ہیں اگر کسی وقت ایسا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے رحم کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ رب العزت کے رحم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں اگر کوئی فرد کوئی قوم خاندان ان شرائط کو پورا کرے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ ان پہ ضرور رحم کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحمتی وسیعت کل شی لوگوں میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے لیکن یاد رکھو فسا اکتوبال میں اپنی رحمت خاص سے انہیں نوازتا ہوں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ رحمتی وسیعت کل شی فصا اکتبال اسی طرح اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے تو اس کے لیے بھی قانون اللہ رب العزت نے سورت آل عمران میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہوتی اللہ رسول تو ترحمون اے اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر اطاعت سے سر گردانی کرو گے تو رحم کی توقع نہ رکھنا تو یہ بات بھی یاد رکھیں انسان کی آسانی تب ملتی ہے اس کے لیے بھی اللہ نے شرط رکھی ہے ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض یہ بستیوں والوں کو کیا ہے یہ ایمان لاتے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے تو پھر اللہ اس کے جواب میں کیا کرتا لفتح علیم برا کاتم میرا سمائی آسمان سے بھی اور زمین سے بھی اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا لیکن انسان کرتے کیا ہے ولا کن جو بھی بات اللہ کہتے ہیں انہیں جھٹلا دیتے ہیں اس کی تقزیب کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تینوں چاروں باتیں جو شرائط ہیں کیسے آ سکتی ہے تو اللہ رب العزت اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہیں سورت نور اس کا آخری سلس آیت نمبر اکاون المؤمنین جاہل ایمان ہے ان کی تو بات ہی زندگی میں ایک ہوتی ہے اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم ما بينهم انما كان قول المؤمنين امان داروں کی بات یہ ہے کہ کیا اذا دعوا الى الله ورسول جب اللہ اور اس کے رسول پکارتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے تمہارے لیے تو اس کے جواب میں وہ یہ نہیں کہتے سوچیں گے وہ یہ نہیں کہتے ہمارے مسلک سے ٹکراتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری ذہن اپیل نہیں کرتا ہمارا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا یہ نہیں کہتے عزت رسول لیے حکمت اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا ان کا اسی وقت ایک ہی جواب ہوتا ہے بات سمجھ آتی ہے یا نہیں اس میں ہمارا مفاد ہے یا ہمارے مفاد پہ زد آتی ہے اس میں ہمارا کچھ رہتا ہے یا ختم ہوتا ہے حکم اللہ دے رہا ہے فیصلہ اس کے رسول نے کیا ہے تو کہتے کیا ہے یقول اس سمے آنا و آتا ہم نے سنا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ بحث کوئی نہیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما فلا وربک لا یؤمنون اللہ خود کہتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حکیم کفیم آشا جرا بھائی رہوم کہ جو بھی آپ فیصلہ کر دیں کہ تم یہ کام کرو اگر وہ نہیں کرتا نہیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر ایک شخص اپنے دل کے اندر اللہ یا اس کے رسول کے حکم پر تنگی محسوس کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فلاح و لائیو من مجھے تیرے رب کی قسم ہے میں اسے ایماندار نہیں مانتا یعنی نہ ماننا تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ سوچیں گے یہ ایسے کریں گے یہ ایسے ہوگا ایک مقام سورت احضاب کے اندر کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرًا کوئی بندہ مرد ہے یا عورت وہ ایماندار نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں ایسے نہیں ایسے کر لوں گا آج نہیں تو کل کر لوں گا ابھی جوانی ہے بڑا پے میں جا کے کر لیں گے ابھی ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا کہا جو ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں فلاں اللہ کہتے ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں تو جب ایمان شرط اول ہے ہماری تو اللہ اگر ہمارے ایمان کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو رحم کہاں سے ملے گا کامیابی کہاں سے ملے گی کامیابی دینے والا اللہ رحم کرنے والا اللہ مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ اگر اس نے ہمارے ایمان کو تسلیم ہی نہ کیا کہ ہم اس کی نظروں میں ایماندار ہی نہیں ہے تو یہ سارے معاملے کیسے درست ہوں گے ایک سوچنے والی بات ہے اور کوئی بھی بات میں کوئی فتو بازی نہیں کر رہا اللہ کا پاک کلام یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اور اہل ایمان کی صفت بیان کی انما کان قول المؤمنین بے شک ایمانداروں کی بات تو یہ صرف ہوتی ہے رسولی ہی جب بھی پکارا جائے انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لیا کم اب ان کے درمیان فیصلہ کر دیں وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا وہ اطانا فرما برداری کریں گے ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے یا نہیں ایماندار وہ ہے جو یہ سمجھے ہمارا مفاد صرف اس میں ہے جہاں اللہ کا حکم ہے ہمیں مان لینا چاہیے جب ہمارے مفاد کا زاویہ یہ بن جائے گا لیکن ہمارا مفاد پراپرٹی کے چند مرلوں میں دو چار دس بیس لاکھ میں دنیا کی کسی انا میں اپنے فرقے اور مولوی پیر امام میں اور مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور پھر اپنے ایمان کے دعوے کو کریں کہ ہم بڑے ایماندار ہیں اِنَّمَا قَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُونُوا سَمِعْنَا وَعَتَانَا اور جس کی یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کا حکم آیا سنا اسی وقت عمل کے لیے چل پڑے اس کے رسول نے فیصلہ کیا کہا اب ہمارے لیے جس طرح سانس لینا ضروری ہے اپنے پیغمبر کی بات ماننا بھی ضروری ہے صل تو جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر اللہ کہتے ہیں اولا اکمل مفلی ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں یہ کامیاب ہو جائے گا یعنی ہماری کامیابی کے لیے جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے آپ کا فیصلہ آ جائے تو پھر ہم نے دوسری بات نہیں کرنی اَن صرف یہ کہنا ہے سمعنا ہم نے سن لیا اب بات کو مانیں گے اس کے مطابق چلیں گے ہمارا مفاد کس میں ہے ہماری نوکری کس میں ہے ہمارا کاروباری مزاج کیا ہے یاد رکھیں یہ سب کچھ جس کے لیے ہم کرتے ہیں یہی سوچ ہوتی ہے نا کہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو جائے ہمارے معاملات نہ تنگ ہو جائیں معاشرے سے کٹ نہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں بے شک ساری دنیا ناراض بھی ہو جائے پرواہ نہیں کرتا تو اللہ اس بندے کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم نے اس کی عزت کرنی ہے یعنی یہ اللہ نے قانون بنایا ہے اور یہ بات یاد رکھیں یہ دل جو ہے, ہے بظاہر میرا لیکن کنٹرول میرا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی کہ ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں میں ہے جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں اس لیے تم اللہ سے التجا کیا کرو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا بنا تا اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ پھیر دے کیونکہ وہ دلوں کو پھیرتا ہے دل میرا ہے دل آپ کا ہے کنٹرول اس اس اس کا ہے اس لیے اس کی منت کرنی چاہیے یا مصرف القلوب صرف کلو بنا دینک دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے تو جب دین کی طرف پھیرے گا بھی یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا کہ میں کہ جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے گا وہ کہے گا اتانا میں فرما برداری کروں گا تو جب ہم اپنے مفادات کو دیکھتے رہیں گے ہم اپنی پراپرٹیز کو دیکھتے رہیں گے ہم اپنے مسلکوں کو دیکھتے رہیں گے ہم اپنے مولویوں پیروں اماموں کو دیکھتے رہیں گے اور یقین جانیے یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی انسان پوری کائنات کا بھی موازنہ اللہ کے رسول کے ساتھ کرے اللہ نے جنہیں سب سے بڑا بنایا اللہ نے جنہیں سب سے بلندی عطا کی اللہ نے جس کے حکم کو واجب میں قرار دیا ہم ان کی بات پہ سوچیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم دیکھیں بحثیت بات بحثیت آفیسر بحسیت منصب دار کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایک گھر میں فیصلہ کروں کہ میری اولاد میں سے کوئی نہ مانے یہ پسند کرتا ہے اگر ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے آفس کے اندر اپنے زیر نگی لوگوں کے اندر یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ میں بھڑا ہوں میں ایک بات کر رہا ہوں میری بات کو رد کرنے والا کیا وہ باپ اپنے محبت کرے گا اگر نہیں تو پھر ہم سب, کے سب امتی ہے حضرت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں فقہ پہ چلتے ہیں ہم فلاں امام کے طریقے میں چلتے ہیں یہ دنیا کے سارے امام اللہ کے نبی کی چوتی کی نوک پہ اللہ کے نبی کی بات سب سے اونچی ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے علماء سے محبت کرنی چاہیے ان ایمہ دین کا احترام کرنا چاہیے لیکن مقابلہ کریں تو کس سے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ اور رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا اس کے مقابلے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا اور ہم مقدم سمجھتی ہیں امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کو ہم ان کی بات کو تسلیم کریں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے ایک بزرگ کی بات کو مانا دوسری کو نہیں مانا کوئی حرج نہیں لیکن جہاں اللہ کا رسول ہو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کو مقابلے میں کھڑا کرنا یہ کفر کی علامت ہے یہ امام نہیں ہے اور یہی وجہ ہے ہماری ناکامی کی ہم اپنے اپنی سادگی میں اسے مذہب سمجھ کے اسے دین سمجھ کے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن واللہ باللہ سمت اللہ یہ دین نہیں ہے دین صرف اللہ کا حکم ہے جو اس کے رسول کا فیصلہ ہے جو ہمارے لیے کیا گیا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں ان نما کا نقولین ایزا دوڑو الا و رسولی بے نہ ایمانداروں کی تو ایک ہی بات ہے ان نما کا نقولین اہل ایمان کی تو صرف ایک ہی بات ہے دوسری ہے ہی نہیں سوچ ہی نہیں ہے دوسری ازا دلہ و رسولی جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں یا لیے بینہم تمہارے معاملے میں کسی کا کسی چیز کا فیصلہ کر دیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا تو پھر ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں پھر یہی ہے کو اَن سمے آنا و اتانا کہ ہم بات ایماندار تب ہے کہ ہماری زبان پہ یہ کلمہ ہو کہ ہم نے سن تو لیا ہے اب فرما برداری کریں گے تو کہا جب انسان کی ذہنی اس کے دل کی کیفیت اس کی سوچ کا منبع یہ ہو جائے تو وہ الافلی اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اسے کامیاب کر دوں گا وہ دنیا کے معاملہ ہے یا آخرت کا اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہا ہے من عام لسو من ذکر ان او انسا فل نہ حیاتن طیبہ وہ مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے اگر وہ اس کے امال سالے ہیں پہلے ایمان پھر آمال سالے ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں اسے دنیا کی زندگی کی بہترین گزران ادا کروں گا حدیث قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ, رب میرے رب یہ بات میرے رب نے مجھے بتلائی کہ اے ابن آدم میرے حکم میری اطاعت میری فرما برداری کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کر لے فارغ کر لے میں تیرے دل کو رانائیوں سے بردوں گا تیری مفلسی کا صد باب کروں گا لیکن جب مجھے اگنور کیا میری بات کو نہ مانا میری فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا تو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا اور تیری مفلسی کا سدے باب نہیں کروں گا یہ ضروری نہیں ہے مفلس وہ بھی ہے جس کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے ہیں جو کھربوں کا مالک ہے زندگی میں سکون نہیں ہے یہ بھی ایک مفلسی ہے تو میرے عزیز بھائیوں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھنا چاہیے آپ نے فرمایا جو شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ کون راضی ہے کون ناراض ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بھائی اس کی عزت کرو اس کے ساتھ راضی رہو اور جو شخص اللہ کو اگنور کرتا ہے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس انسان کے ساتھ اسے دنیا والوں کے معاملات پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر جیسا چاہے دنیا والے اس کے ساتھ سلوک کریں جو آج میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ تین باتوں پھر دوبارہ دہراتے ہیں اگلی آیت آیت نمبر باون میں یو تو اللہ رسول جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اکش اللہ اپنے اللہ سے ڈرے گا اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے گا وہ ہر حرام چیز سے بچے گا فلا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا دیکھیں بحثیت طالب علم زندگی کے ہر موڑ پہ کئی ای باتیں ایسی آتی ہیں جو پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی میرے عزیز بھائی اور رسول اللہ کی ایک حدیث سنی تھنگ رہ گیا ہم ولی ڈھونڈتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اللہ نے کہا اے ابن آدم تو حرام کو چھوڑ دے صرف حرام کو چھوڑ دے سب سے بڑا آبد بن جائے گا یعنی وہ نفل نوافل روزے زکات حج عمرے یہ اپنی جگہ بہت خوب ہیں لیکن کوئی انسان اگر صرف اپنی زندگی میں یہ سوچ لیتا ہے کہ حرام نہ کھانا ہے نہ حرام کرنا ہے وہ سب سے بڑا عابد اللہ کی نظروں میں بن جاتا ہے اور یہی اللہ کا ڈر یہ کون چیز پیدا کرے گی کون ہمیں حرام سے بچائے گیون حلال کی ترغیب دے گی یہ صرف اللہ کا خوف ہے امام تر رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بارہ کی کہ آپ اللہ سے دعا کرتے اللہ خشی ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم بیسماعینا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعلو الوارس منا واجعل سارنا على منزلمنا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر حمنا ولا مارسنا بلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا وجعل الجنة حیدارنا ولا تسلط علینا بزنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللہم اے میرے اللہ اقسم لنا من خشیتك اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اچھ کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا کیوں ما بیننا تاکہ جب بھی میں گناہ کرنے لگوں غلط کام کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا در آ جائے اللہ مقسم لنا من اور یقین مانیے بے شک ہم کتنے بھی کمزور انسان ہیں جو آدمی شرم و حیا کی چادر اپنے اوپر سے اتار دے بے شرمو بے حیا ہو جائے پوری دنیا میں کوئی بھی تو اسے نہیں باز کر سکتا کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے یہ شرم و حیا اللہ کا خوف یہ ایک ایسی چادر ہے اللہ سب کے نصیب میں کر دے کہ جب انسان اس کو اوڑھ کے چلتا ہے تو پھر اسے انسانوں کی بھی حیا ہوتی ہے اپنے رب کی بھی حیا ہوتی ہے وہ کوئی بھی غلط کام کرتے وقت کئی مرتبہ سوچتا ہے اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کے سر سے یہ چادر اتر جائے جب یہ اتر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک بات مشترک ہے وہ کیا بات ہے ازا لم فسنا ما اے حضرت انسان جب حیا نہ رہے پھر جو مردی کرتا رہے تو یہ ایک حیا کی چادر ایسی ہے جو ہمیں ہر غلط کام سے روکتی ہے ہر حرام ہر حرام خوری سے ترک روکتی ہے بچاتی ہے حرام کاریوں سے بچاتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں حیا کی چادر نصیب کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ رسول اکش اللہ و تقی فلاحم الفائیدون لوگوں جو شخص ان تین باتوں پہ عمل کر لے گا سب سے پہلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھیں یہ بات یاد رکھیں اطاعت کے معاملے میں اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کو برابر رکھا ہے اگر شخصیات کے اعتبار سے اللہ بہت بلند زات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخلوق ہیں تو یہاں کیوں رکھا اس لیے کہ آپ کی زبان متحرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے سورت نجم ستائیس میں پارے میں فرمایا یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے ماں اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے ان یو ہا جو حکم دیتے ہیں اپنی امت کو جو طریقہ سکھلاتے ہیں اپنی امت کو جو راہ بتلاتے ہیں اپنی امت کو وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے ما یت کو عنل ہوا انہیں یو یہ کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے اس لیے کہا کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے کیونکہ حکم جو اللہ کا آ رہا ہے آپ پہنچانے والے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی و کروش اللہ اللہ سے ڈرو وہی حرام سے بری چیز سے جن باتوں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لو فلا کہ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں وہ لوگ کامیاب ہو گئے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اطاعت کون کرتا ہے کون نہیں یہ قسمیں اٹھا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ل ان امرتا ہوں خرجن کلا مت متکس میں اٹھاؤ تم اطاعت تو وہ جو نظر آتی ہے جو دیکھ سکتا ہے دیکھیں انسان کو انسان کا پتہ چل جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی انسان داری کے ذریعے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے نا اور وہ مسلسل ایسا کرتا رہے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے اللہ اسے ننگا کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا جو باطن ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں اگر وہ من میں کمینا ہے اگر وہ من میں گندا ہے اگر وہ لوگوں کا خیر خان نہیں ہے لیکن بندہ ہے اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ننگا کرے گا تو کس میں اٹھانے کی ضرورت نہیں تمہارا کردار بتلائے کہ تم واقع اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو ان اللہ خبیر تعملون کہ اللہ کو نہ قسموں کی ضرورت ہے نہ ظاہر نظر آنے کی ضرورت ہے وہ تو خبر ہے جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو بلکہ کرتے کیا ہو جو سوچتے ہو وہ بھی جانتا ہے بھیا علما تو فصور تمہارے سینوں کے بھیدوں کو وہ جانتا ہے تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل اے میرے نبی انہیں کہہ دو کیا اتی اللہ الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فن طو فن فن ملا علی کم ولی کم ما, مَا تم اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو جو ذمہ داری ہم نے اپنے نبی پہ ڈالی تھی وہ انہوں نے ادا کر دی انہوں نے یہ ساری باتیں ہمیں پہنچا دی کما خمل تم اور ایک ذمہ داری تم پہ ہے کہ جو کچھ تمہارے نبی نے میرے احکامات کو پہنچایا ہے اس پہ من واہانہ عمل کرنا ہے لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم ناکام ہیں ہم وہ حق نہیں ادا کر رہے اور یہ بات یاد رکھے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ وارننگ دی تھی یار یو ہر رسول میرے نبی یا ای ہر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے لوگ لوگوں تک پہنچا دو وا ان اگر ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتا اپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے لیے میدان ہر میں جمع ہوئے تھے آپ نے حجت المداح کا خدمہ دیا تھا اور ساری بات کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا لوگوں گواہی دیو کہ تمہارے پیغمبر نے اللہ کا حکم پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا کیا میں نے اللہ کا حکم تمہیں پہنچا دیا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا تین مرتبہ کہا لوگوں میں نے اللہ کا حکم تجھے پہنچا دیا لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا چوتھی مرتبہ کہا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا جو ذمہ داری تھی مجھ پہ ڈالی تھی میں نے پوری کر دی ہے ہمارے نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اب اگلی ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم اس نبی کے احکامات پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے تو یہ ساری باتیں وما علی الرسول الا البلاغ المبین پھر آخر میں اللہ کہتے ہیں رسول پہ, پہ پہنچانا تھا وہ انہوں نے ظاہر بالکل واضح طور پہ ہر بات پہنچا دی حلال بھی بتا دیا حرام بھی بتا دیا یہ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا یہ نہیں کرنا یہ بھی بتا دیا اور آپ نے کہا لوگوں میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں اب جو بھی اس دین سے پیچھے ہٹے گا اس سے گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے اب اس دین سے کنارہ کش ہونا اس دین کو اپنی زندگی پہ نہ اپنانا اپنے آپ کو ہلاکت کی دعوت دینا ہے تو اگلی آیت اللہ رزلٹ بتلا رہا ہے لوگوں اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے من تم میں سے وہ امل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے لا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا زمین میں برطری دوں گا زمین میں ذلت سے بچاؤں گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح میں نے اپنے فرما بردار لوگوں کو پہلے خلافت سے نواز جس طرح میں نے پہلے لوگوں کو خلافت سے نوازا تھا اگر تم بھی اللہ کی اطاعت کر لو اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کر لو اہل ایمان بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ لا استخلفنہم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتاوا لهم اور پھر اس دین کو قائم کر دوں گا تمہارے گھروں میں تمہارے معاشروں میں تمہارے ملکوں میں کیونکہ میں راضی ہی اسی دین پہ ہوتا ہوں جو میں نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَذَى لَهُمْ اگلی بات بڑی خوشی کی ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا جب اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے اپنے دل میں میرا خوف پیدا کرو گے ایماندار بن جاؤ گے نیک عمل کرو گے تو تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا اللہ اکبر یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ رزلٹ ہے یہ ساری باتوں کا کہا بل دل ہوں دین वला युबदिलएनहु मिन बादी खौफहिम अمنا اگر تم میرے دین کو اپنالو گے جس پہ میں راضی ہوں تو میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس نے بد امنی کی شکایت کی ادی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے بد امنی کی شکایت کی کہ ہر وقت بد امنی ہے اور ہر وقت امن و امان کا مسئلہ ہے مسائل الجھے ہوئے ہیں اس نے یہ شکایت کی آپ نے خاموشی سے اس کی بات سنی ایک دوسرا بندہ آیا اور پھر اس نے آ کے بھوک افلاس کی غربت کی شکایت کی آپ نے اس کی بات کو بھی سنا پھر آپ نے حضرت ادی کو کہا ادی تم نے ہیرا دیکھا ہوا ہے ہیرا یہ ایک شہر ہے یمن کا کہا غالباً یمن کا ہے تو شہر دیکھا ہوا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہوا یعنی یہ دور دراز ایک شہر تھا تو کہا دیکھا تو نہیں ہوا سنا ہوا ہے آپ نے فرمایا عدی تیری زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ ہیرا, ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا وہ بیت اللہ تک پہنچے گی اس کا طواف کرے گی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا تو میں نے دل میں سوچا بنو جس کے ڈاکو پورے معاشرے میں مشہور ہیں کیا وہ مر چکے ہوں گے کہا نہیں ہوگی کیوں لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے جانور بھی اللہ ان کے تابع کر دے گا دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اے ادی ایک وقت ایسا آئے گا اس نے بھوک اور افلاس کی بات کی ہے اللہ کسرا خرمزان کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں لاد دے گا کہنے لگے میں نے تعجب سے کہا کسرا کے خزانے ہمارے قدموں میں اور ایک تیسری بات بھی فرمائی کہ آپ نے فرمایا پھر ایک ایسا وقت آئے گا ہر ایماندار کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہوگا ایک شخص سونے کی گٹڑی یا چاندی کی گٹڑی لے کے چلے گا پورے معاشرے میں پھرے گا اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا حضرت بن حاتم کہتے ہیں لوگوں میں نے خود اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو ہیرا سے چلی تھی بیت اللہ کا طباف کیا تھا اس نے بیت اللہ میں بتایا کہ ذات کے علاوہ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا اللہ کے نبی کی بات سچی ہوئی دوسری بات جب حرمزان کے خزانے ہمارے قدموں میں انڈینے جا رہے تھے میں بھی اس میں موجود تھا اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں میرے نبی نے جو باتیں تین فرمائی تھی دو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ایک شاید تم اپنے زمانوں میں دیکھو گے اور وہ وقت آئے گا جب اللہ مسلمانوں کو اتنی فراوانی عطا کر دے گا لیکن اس کے لئے شرائط یہی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ول ایوبدلنہم من باد خوفہم امنا میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبدوننی اے مسلمانوں اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میری عبادت کرنا مجھ سے مدد طلب کرنا مجھ سے حاجتیں پیش میرے حضور حاجتیں پیش کرنا تمہارا کوئی دنیا میں حاجت روا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے صرف اللہ کی ذات مشکل کشا ہے صرف میری عبادت کرنا لاشرق نبی شیا میرے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تعیو شرک بل دخل النار جس نے زندگی میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کریں گے ممات اللہ یشرک باللہ ہی شیئن دخل الجنہ جس بندے نے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے بے شک اس کے آمال اور نہ بھی اتنے بہتر ہوئے تو اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اللہ حکم دے رہے ہیں یا یابدوننی لا یشرکون بی شیئہ لوگو صرف اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اگلی بات غور سے سن لیں مجھے بھی سوچنا چاہیے آپ کو بھی ومن کفر غالق جو اس کے بعد بھی اللہ کے حکموں کا انکار کرے گا فولا فاسق اللہ اسے فاسقوں میں لکھ دے گا واقعی اے امت محمد الرسول اللہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے نماز کو قائم کرو کروا زکات کو ادا کرو رسول اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ اللہ تو تاکہ اللہ تم پہ رحم کر دے اللہ کا رحم مشروط ہے ان چیزوں سے نماز کو قائم کرنے سے زکات کو ادا کرنے سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے یہ مشروط ہے اللہ کہتے ہیں لعلکم ترحمون اگر ان شرائط کو پورا کر دو تو اللہ تم پہ رحم کر دے گا اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں پھر اللہ اگے ان کو کہتے ہیں جو اللہ کا حکموں کا انکار کرتے ہیں لا تحسبن الذين كفروا معجزین في الارض جو اللہ کے حکموں کے نافرمان ہیں جو انکار کرنے والے ہیں وہ مت سمجھے کہ زمین میں اپنے رب کو آجز کر دیں گے وما واغم النار اللہ نے فیصلہ لکھ دیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ولبیس المسید اور بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ ہمیں کفر سے نفاق سے اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اللہ زندگی بر اپنی اطاعت پہ زندہ رکھے اسی بے موت نصیب فرمائے اقول قولی حادہ وستغفر ہوگا